سرکشی کرنے والا ہے الى فرعون کہ آپ فرعون کے پاس جائیے کیونکہ اس نے سر اٹھا رکھا ہے سرکشی کا مطلب کیا ہوتا ہے سر اٹھانا اس نے سرکشی کر رکھی ہے سر اٹھا رکھا ہے بس آپ کہہ دیجئے حل لکا حل کیا لکا آپ کے لیے الہ کی طرف ان تذک کا ان کمنا کے تزک کا معنی پاک ہو تو پاک ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرما کہ آپ فرعون کو کہہ دیجئے کہ کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے تقول هل لك الہ ان تزكى کیا تو پاک ہونے میں رغبت ہے کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے یہاں پر ایک لفظ ہے تزکا تزکا کا معنی ہوتا ہے انسان اندر سے بھی پاک ہو باہر سے بھی پاک ہو اور یہ تذکیہ امبیہ علیہ مثلاط وسلام کے فرائض میں سے ہے کہ وہ امت کا تذکیہ فرمائیں جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں علیہم کہ آیتوں کی تلاوت کرے امت کے سامنے اور کتاب سکھلائے اور حکمت سکھلائے اور, اور ان کا تزکیہ کرے تو کیا امت کا اسی طرح کیا فرعون کا کہ فقل الى کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے یعنی شرک نفاق سے یہ جو بری صفات ہے, پاک ہونا چاہتا ہے اگر کسی پر شرک نفاق موجود ہے تو وہ پاک نہیں ہے کیونکہ ان نہ مل نہ مشرقین ناپاک ہیں کیوں ناپاک ہے جسم تو پاک ہوتا ہے جسم کے اوپر تو ناپاکی نہیں لگی ہوتی یہ مشرقین کیوں ناپاک ہے کیونکہ ان کے اندر شرک موجود ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرقین حاضر ہوئے تو مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگایا اور اس خیمے کے اندر مشرقین نکال دیجیے یشرقین ہے ان کو مسجد سے نکال دیے ان مشرق نہ نجس مشرقین تو ناپاک ہوتے ہیں نجس ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نما انجا سحم ان کی گندگی ان کی نفسوں میں پڑی ہوئی ہے ان کے دل و دماغ میں رچی ہوئی ہے ان کی گندگی تو لہذا کون سی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے ادھر کی گندگی سے پاک ہونا پہلے ضروری سورہ اعلیٰ میں اللہ فرماتے ہیں قد الحمن تزک کا کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا کس سے پاک کر لیا کفر سے شرک سے نفاق سے حضرت شاہ عبد العزیز محدید کہتے ہیں کہ سب سے پہلے گندے عقیدے سے پاکیز کی ضروری ہے سب سے پہلے گندے عقیدے سے پاکیز کی ضروری ہے اس کے بعد جسم کی پاکیزگی ضروری ہے اس کے بعد مال کی پاکیزگی اور اس کے بعد جگہ کی پاکیز کی ضروری ہے اگر کوئی چیز پاک نہیں ہے عقیدہ پاک نہیں ہے جسم پاک نہیں ہے مال پاک نہیں ہے جگہ پاک نہیں ہے تو پھر نہ نماز قبول ہے نہ کوئی چیز قبول ہے نہ کوئی اور عبادت قبول ہے لہذا عبادات کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے پاکیزگی اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نماز قبول نہیں جسم پاک نہیں نماز قبول نہیں مال پاکیزہ نہیں نماز قبول نہیں جگہ پاک نہیں نماز قبول نہیں. نہیں،, نہیں کوئی بھی عبادت قبول نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بس آج اتنا ہی کافی ہے کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں باقی انشاءاللہ کل کریں گے آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ